امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہ البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو سولہ میں ارشاد فرماتے ہیں تم حق کے قائم کرنے میں میرے ناصر و مددگار ہو اور دین میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو اور سختیوں میں میری سپر ہو اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی میرے رازدار ہو تمہاری مدد سے رو کرنے والے پر میں تلوار چلاتا ہوں اور پیش قدمی کرنے والے کی اطاعت کی توقع رکھتا ہوں ایسی خیر کے ساتھ میری مدد کرو کہ جس میں دھوکہ فریب ذرا نہ ہو اور شک کو بدگمانی کا شائبہ تک نہ ہو اس لیے کہ میں ہی لوگوں کی امامت کے لیے سب سے زیادہ اولا و مقدم ہوں